السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابی وسلمتین ایمان کے ارکان کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے آج ایمان کے ارکان میں سے جو چوتھا رکن ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے اور چوتھا رکن کیا ہے اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان یہ تو دو تیسرا رکن تھا اس کا ذکر ہو گیا چوتھا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ان پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان کا چوتھا رکن ہے ان اللہ و ملائکت ہی وہ کتبی ہی وہ اللہ کے رسولوں پر اور یہاں رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رسولوں پر بلکہ رسولوں کے ساتھ ساتھ نبیوں پر بھی ایمان لانا رسول اور نبی دونوں بہت زیادہ فرق نہیں ہے رسول کا درجہ نبی سے کچھ اونچا ہوتا ہے لیکن دونوں اللہ ابرامن کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بندوں میں سے لوگوں میں سے اختیار کرتا ہے اور انہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو یہ ایمان کا چوتھا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا اور اس پر ایمان کا دو طریقہ ہے یا دو اس کا مفہوم ہے ایک تو یہ ہے کہ ایمان مجمل مختصر ایمان ایمان دو طریقے سے ایک ایمان مجمل مجمل کا مطلب یہ کہ مختصر طور پر ایمان لانا مختصر طور پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمار اور آپ کا ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہم رب ہے ہم تیری ہی عبادت کریں گے ان تمام چیزوں کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے جن لوگوں کو نبوت دی رسالت دی ان کی طرف وہی کیا پیغام بھیجا ایسے سارے لوگوں پر نبیوں اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ہے مختصر اور مجمل ایمان اور یہ ایمان ہر ایک سے ضروری ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عالم نہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اور مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو غریب ہو یہ ایمان ہر ایک کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے وہ نبی اور رسول انسانوں میں سے تھے ان سب کا دین ایک تھا اللہ رب العارمین تمام نبیوں کا دین ایک دیا ہے کون سا دین دین اسلام سب نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی کہ خالص اللہ پر ایمان لائیے خالص اللہ کے کی بات کیجیے اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ کیجیے یہ ہر نبی کی دعوت کا مہور تھا ولقت بحث امت رسول اللَّهُ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ کے بعد کی طرف دعوت دو اور تاغوت اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے ان کو بچاؤ تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی کیا دعوت تھی لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ تمام نبیوں کی دعوت تھی من ارسلام قبل رسول اللہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہم نے سب کی طرف یہی وہی کی کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی معبود برعک نہیں سری میری عبادت کرنا ہر نبی نے ہر رسول نے اسی بات کی لوگوں کو دعوت دی اور جو برائیاں تھیں ان برائیوں بھی سے ان کو منع کیا لیکن مرکزی جو موضوع تھا اور جو بنیادی موضوع تھا تمام نبیوں کا وہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا وحدانیت توحید کی دعوت دینا اور ان کے اندر شرک پیدا ہو گیا اس شرک سے لوگوں کو روکنا انہوں نے اخلاق کی بھی دعوت دی اور جو برائیاں تھیں ان برائیوں سے بھی روکا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک بھی تھا ساتھ ہی ساتھ وہ ناپتول میں کمی کرتے تھے تو اس سے بھی ان کو منع کیا لط علیہ السلام کی قوم شرک کرنے والی بھی تھی ساتھ ہی ساتھ ان کے او... وہ بڑی مجرم بھی قوم تھی مردوں سے اپنی شہوتیں پوری کیا کرتے تھے وہ لوگ تو اس سے بھی انہوں نے ان کو منع کیا تو جو بھی برائی تھی اخلاق کی برائی ہو یا اس طریقے سے اور دیگر سماجی برائی ہو اس سے بھی انہوں نے لوگوں کو منع کیا لیکن ان تمام چیزوں میں جو مرکزی اور اہم موضوع تھا تمام نبیوں کا وہ توحید کا تھا تو کیونکہ توحید اگر انسان کے پاس نہیں ہوگی تو انسان کتنا بھی نیک بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے بنا کیا وہ شریف کو بے شاعر خالص اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو تو ہر نبی کی دعوت کا محور اور مرکز یہی تھا تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایمان مجمل ہے مجمل مطلب یہ کہ مختصر طور پر کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں نبی و رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے ان کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں تھی جو اللہ العالمین کی صفات میں سے ہو وہ اللہ کے بندے تھے اللہ تعالیٰ کے غلام تھے اللہ العالمین کے بات کرنے والے تھے اللہ نے انسانوں میں سے ان کو منتخب کیا دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے ان کی وفات ہو گئی کیونکہ ہمیشہ ہی کی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے اللہ رب اللہ نے بارے میں آپ کو بھی موت لائق ہوگی اور بھی لوگ مریں گے قبل آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں رکھی ہے آپ کی وفات ہو جائے گی تو کیا لوگ ہمیشہ رہیں گے نہیں سب کو مرنا کلو من علیہ عفان سب فنا ہو جائیں گے وہی آپ کا جو ربی کا جلال رب کی ذات باقی رہے گی بس اور سب فنا ہو جائیں گے تو نبی جو دنیا کے اندر آئے انسانوں میں سب سے افضل سب سے بہتر لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے اللہ کے حکم پر چلنے والے اور اللہ کی معاشی سے دور رہنے والے انسانیت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں انبیاء اور رسول جن کو اللہ ربلانی لوگوں کی ہدایت کے لیے لے جا تو ایجمان ایمان مجمل کہلاتا ہے کہ مختصر طور پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایمان مفصل یہ ہے کہ جن نبیوں کا نام قرآن میں یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان نبیوں کے نام کے ساتھ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جو ان کے اوساب یا ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے تعلق سے جو بیان کیا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ایمان مفسل کہلاتا ہے قرآن میں پچیس نبیوں کا نام ہے شور انعام میں اٹھارہ نبیوں کا نام اللہ نے بیان کیا اور باقی آیتوں میں مختلف جگہوں پر باقی اور لوگوں کے نام بیان کیے قرآن اور حدیث میں پچیس نبیوں کا نام کا ذکر ملتا ہے جبکہ صرف پچیس نبی اور رسول نہیں بھیجے اللہ رب المن حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے جن میں تین سو تیرہ رسول تھے باقی نبی تھے میں نے بتایا کہ نبی اور رسول میں فرق ہے لوگوں نے کچھ فرق بیان کیا ہے لیکن ہر فرق کے بیان میں جو بیان کیا اس میں کچھ نہ کچھ اعتراض ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول وہ جس کو کتاب دی جائے اور جس کو کتاب نہ ملے وہ نبی ہوتا ہے حالانکہ ان علیہ اسلام بھی رسول تھے ان کے بارے میں اللہ نے کوئی بات نہیں بیان کی کہ اللہ ان کو کتاب دی کہ نہیں کتاب دی حالانکہ وہ رسول تھے ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو کیا نام ہے جسے مشرق قوم کی طرف بھیجا جائے وہ رسول ہوتا ہے اور جو پرانے نبی کی قوم کی طرف ہے وہ رسول نہیں ہوتا نبی ہوتا ہے حالانکہ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ حفظ عیسیٰ علیہ السلام بنو سیال کی طرح نبی بنا کر کے بھیجے گئے وہ رسول بھی تھے اللہ ان کو کتاب بھی تھا فرمائی تو اس طریقے جو بھی باتیں کہی گئی نبی رسول کی تعریف میں فرق میں کچھ نہ کچھ ہر ایک پر اعتراض ہوتا ہے اسی لیے اس میں سچی بات یہ ہے کہ نبی و رسول میں فرق ہے رسول کا درجہ اونچا ہے ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا رسول کا درجہ اونچا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہوا ہے جس کو تبلیغ کی اے, کے لیے کہا جائے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو نبی وہ ہوتا جس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا ہے یہ بھی بات صحیح نہیں ہے بھائی نبی آتا ہے اس لیے ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرے لوگوں کو دعوت دے لوگوں کی رہنمائی کرے اور جو برائیاں برائیوں سے ان کو دور رکھے چاہے نبی ہو چاہے رسول ہو اسی لیے آتے ہیں اس لیے اس میں جو صحیح بات ہے جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃُ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بیان کیا ہو یہ کی رسول کا درجہ اونچا ہوتا ہے رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے لیکن سب کے سب اللہ کے مقرب بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں اللہ سے ڈرنے والے اللہ کا خوف رکھنے والے اللہ سے امید رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے اللہ کو پکارنے والے پریشانیوں میں بھی اور خوشیوں میں بھی اور اللہ نے ان کو جو مشن دیا اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے والے جو پیغام دیا اس پیغام کے اندر کسی بھی طرح کی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اور اس پیغام کو لوگوں تک انہوں نے پہنچا دیا کوئی کمی نہیں کہ انہوں نے اوبا رسول بلال رسول کے اوپر کیا ہوتا ہے پہنچا دینا ہوتا ہے اللہ کے جو پیغام آتا ہے وہی آتی ہے اس وہی کو پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا کسی نبی نے کوئی کوتاحی نہیں کی چاہے کوئی ایمان لایا ہو نہ لایا ان کے بیان کرنے میں ان کے تبلیغ کرنے میں نصیحت کرنے میں ذرہ برابر کوئی کوتاحی نہیں ہوئی اللہ کے سرختیس ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں ہوگا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو پیغام اللہ نے دیا اس پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کی کیا اس کے اندر کچھ کمزوری کی نہیں پیغام پہنچا دیا توفیق دینے والا ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق اگر کوئی ایمان نہیں لایا اس میں نبیوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے نبی صلی اپنے چچا طالب کو ایمان کی دعوت دیتے رہے آخر وقت بھی ان کے پاس گئے کہ ہمارے کل کلمہ پڑھ لو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت کے طور پر پیش کریں گے لیکن نہیں کلمہ پڑھا انہوں نے ہمارے بھی چاہتے تھے تو بھی کرتے تھے کہ ان کو ایمان کی توفیق مل جائے لیکن نہیں ملا ان کو ایمان کی توفیق تو توفیق دینے والا ہدایت دینے والا اللہ بران ہمارا اور کام, ہمارا اور آپ کا یا امبیا کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کریں لوگوں کو دعوت دے صحیح بات بتائیں اس پر چلنے کی توفیق دینا اللہ کا کام ان بولا کہ نولہ یادی میشا اللہ نے فرما پر نبی کے بارے میں آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اس راستے پر چلنے کی توفیق آپ نہیں دے سکتے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے چلنے کی توفیق دیتا ہے ہمارا کام یہ لوگوں کو نصیحت کرنا لوگوں کو بلانا صحیح بات بتانا بھلائی کا حکم دینا منکر سے لوگوں کو روکنا اس پر چلنے کی توفیق دینے والا اللہ برعن اگر کوئی دعوت دے اس کی دعوت کوئی قبول نہ کرے اس میں دعوت دینے والے کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے ہر نبی نے مشن میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کی اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو پہنچانے میں ذرہ برابر کوئی کوتا نہیں کی سب کو پہنچایا لیکن ایمان لانے والے گرچے کم ہوئے کسی پر ایمان نہیں لائے یہ معاملہ اللہ ہر براہمن کے ہاتھ میں اللہ کے اختیار میں کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول بھیجے گے ان رسولوں کے اوپر ہمارا جو ہے اس طریقے کا ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان مفصل نام کے ساتھ اور جس قوم کی طرف بھیجے گے اس پر بھی کہ فلاں نبی فلاں کی طرف بھیجے گئے ان کو فلاں کتاب دی گئی اور اس دن ان تمام چیزوں پر اور جس طریقے سے قوموں کا اللہ نے ذکر کیا کہ نوریہ اسلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا پانی میں ڈبو دیا ان کو اور اس طریقے سے اور قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا عذاب دیا ہلاک کر دیا وہ فلاں کی قوم تھی فلاں نبی کی قوم تھی اور اس نبی نے ان کو دعوت دیا لیکن وہ لوگ قبول نہیں کیے اس طریقے اس تفسیر کے ساتھ ایمان لانا یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں تو ایمان لانے کا دو مطلب ہے ایمان مجمل جس پر جو ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے انسانوں میں سے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی جو صفات ہیں خصوصی اللہ کے اختیارات ہیں وہ ان کو کسی کو نہیں دیے گئے ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایمان مفصل یہ علماء کے لیے ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ تفصیل کے ساتھ ایمان آئے نبیوں کے نام کے ساتھ یہ نبی ہیں ان کا نام یہ ہے فلاں قوم کی طرف بھیجے گئے یہ نبی ہیں فلاں قوم کی طرف بھیجے گئے یہ نبی ہیں پچیس نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا قرآن میں لیکن اور بھی انبیاء دنیا کے اندر تو جو نام ہے ان کے نام کے ساتھ ایمان تفسیر کے ساتھ انسان کا ہونا چاہیے تو ایمان مفسر کہلاتا ہے جو بھی نبی آئے دنیا کے اندر سب کا دین ایک تھا شریعتیں مختلف تھیں اللہ کے سرو کے حدیث ہے ان الانبیاء اقوت اللہ تمام جو امبیاں ہیں اللہ کے بھائی ہیں ان کا دین ایک ہے ان کی مائیں مختلف ہیں بھائی کہتے ہیں کہ ماں جس کی دو ہو باپ ایک ہو اس کو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حقیقی بھائی وہ ہوتا ہے جس کے ماں اور باپ ایک ہو ان کو حقیقی بھائی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ باپ ایک ہے لیکن ماں دو ہو گئی تین ہو گئی ایک نے چار شادی کی تھی چاروں عورتوں سے اس کے بچے ہیں یہ سب آپس میں اللہتی بھائی ہوں گے ٹھیک ہے کیا ہوں گے اللہ بھائی مائیں الگ الگ ہو گئے لیکن باپ ایک ہے ایسے ان کی شریعتیں الگ الگ تھی لیکن دین ایک تھا سب کا دین توحید ایک دین تھا سب کا شریعتیں الگ الگ تھی نماز کیسے پڑھنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے وضو کیسے کرنا ہے یہ جو چیزیں نکاح طلاق اور جو چیزیں ان چیزوں میں اختلاف ہوا کرتا تھا ہر زمانے کے لحاظ سے ان کو اللہ تعالیٰ وہ شریعت دیتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ کیا ہے یہ شریعتیں مختلف ہوتی تھیں لیکن دین سب کا ایک ہوا کرتا تھا تو سب کا نبیوں کا دین ایک دین توحید تھا مفسد ایمان میں یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہیں اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی شریعتیں ختم ہو گئی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اب اگر کوئی پرانے شریعت کا ماننے والا ہے اور ہمارے نبی کا زمانہ بایا اور ایمان نہیں لایا تو مومن نہیں مانا جائے گا وہ کافر ہوگا وہ جہنم کے در جائے گا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس امت میں سے چاہے جو بھی جو بھی سنے ہماری بات اور ایمان نہ لائے تو جہنم کے اندر جائیں گے یہ شیخ مسلم وغیرہ کی حدیث ہے یہودیت اپنے زمانے میں تھی نسانیت اپنے زمانے میں تھی ہمارے نبی کے آنے کے بعد وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں تو ہمارے نبی کے اوپر خصوصی ایمان کیا تمام نبیوں کے سردار تمام رسولوں کے سردار سب سے عبد الکتاب اللہ اب الامن نب نبی کو عطا فرمائی سب سے بہترین امت اپنے نبی کو عطا کی اور اس طریقے سے آپ کی نبوت و رسالت نے سابقہ تمام انبیاء کے شریعتوں کو منسوخ کر دیا حتیٰ کہ اگر وہ زمانے وہ انبیاء بھی نبی کا زمانہ پائے جاتے تو ان کو بھی امان نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ایمان لانا ضروری ہوتا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہستے عمر ذیلوں کے ہاتھ میں تورات تھی وہ تورات پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا تم پریشان ہو گے تم جو ہے صحیح راستے سے بھٹکنے لگے ادھر ادھر جانے لگے اللہ کی قسم اگر موسا بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میرے اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی میری بات ماننی پڑے گی میرے اوپر ایمان لانا پڑے گا کیونکہ آپ سب کے امام ہیں آپ سب کے پیشہ رہبر ہیں اس لیے معراج میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی سب نے آپ کی امامت نماز پڑھی تمام امبیا کرام ہیں اسلام آئیں گے دنیا کے اندر ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ عیسیٰ السلام اپنی شریعت کے مطابق نہیں فیصلے کریں گے جو ان کے دین میں شریعت میں تھا نہیں اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو نبی کے بارے میں خصوصی ایمان انسان کا ہونا چاہیے کہ آپ آخر نبی اللہ نبی آباد ہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ خاتم النبیین ہی نبی اللہ رب الامی نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا اگر کوئی نبوت کسی اور کے بارے میں بھی ایمان رکھے وہ کافر ہے ادارے اسلام سے خارج یا کوئی نبوتی کا دعویٰ کر دیں کہ میں بھی نبی ہوں حزب باللہ وہ اسلام سے خارج وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہوگا چاہے اس کا اللہ پر بھی ایمان ہو قرآن پر بھی ایمان ہو رسولوں پر بھی ایمان ہو سب پر بھی ایمان ہو لیکن اگر ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہو مسلمان نہیں ہو سکتا خاتم و نبین ہے آپ نے آپ پر اللہ ابرام نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کے حدیثی سکیم مثال ویسی ہے جیسے کوئی بہترین شاندار عمارت ہے اور اس عمارت کو لوگ دیکھتے ہیں کہتے کتنی کہ شاندار خوبصورت عمارت ہے لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے ایک اینٹ رکھ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کاش یہ اینٹ بھی یہاں رکھ دی جاتی تو اس عمارت کا حسن اور دوبالا ہو جاتا عمارت کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی تو آپ نے کہ وہی میں آخری اینٹ ہوں ایک اینٹ کی جگہ تھی اس کے اندر بس اب اس اینٹ کے بعد کسی دوسری اینٹ کی جگہ نہیں ہے لہذا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی دنیا کے آئے گا ہماری امت کے اندر دجال پیدا ہوں گے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے اور اس طریقے سے لیکن وہ سب دجال ہیں کہ ہیں جھوٹے ہیں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا پرانے زمانے میں بھی اور انڈیا اور پاکستان ایک داد غلام احمد قادیانی خبیس نے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا قادیانی سے ان کے ان کے کافر ہونے پر سب کا اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب کافر مسلمان نہیں ہیں تو اگر کوئی اللہ کے سر کو نبی مانے کادیانے اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں سے جیسے علیہ السلام نبی تھے عیصاء علیہ السلام نبی تھے یہ بھی نبی تھے لیکن ہم بھی نبی ہیں اللہ کے سر کو آخر نبی نہیں مانتے یہ کیا ہے یہ کفر ہے یہ ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہے تو یہ اللہ کے سر کے بارے میں خصوصی ایمان اور آپ نے جو ہے دین لوگوں تک پہنچا دیا کوئی کمی نہیں کیا آپ نے اور اس طریقے سے آپ کی بات پر ایمان لانا ضروری آپ کی شریعت پر عمل کرنا ضروری آپ نے جو بتا دیا اس پر عمل کرنا ضروری اور جن چیزوں سے آپ نے منع کر دیا ان چیزوں سے دور رہنا انسان کے لیے ضروری یہ تمام چیزیں آپ پر ایمان لانے میں سیدھے داخل ہوتی ہیں اللہ رب العالمین یہ جو نبی اور رسول بھیجے اس پر ایمان لانے کے بہت سارے فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مردوں کے ساتھ کتنا مہربان کتنا رحم دل ہے کہ ہجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجا انسان بھول سکتا ہے اور بھورا انسان وعدہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا میں آ کر کے شرک کرنے لگا تو اللہ رب العالمین نے اسی وعدے کو یاد کے لیے رحمت کرتے ہوئے نبیوں رسولوں کو بھیجا ٹھیک ہے نبیوں رسولوں کو بھیجا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کا اور اس کا احسان اسے معلوم ہوتا ہے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتنا بہترین انتظام کیا نبی و رسولوں کو بھیجا ہمیں اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا پیدا کرنے کے بعد بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا نبی و رسول بھیجے کتابیں بھی اتاری جو کتابوں کی ضرورت تھی اور اللہ نے محسوس کیا ان کتابوں کو اللہ رب اللہ نے اتارا بھیجی کتابیں تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان انبیاء سے محبت کرنی چاہیے ان کا ادب کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضرور یاد کر لیجیے ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہوتا ہے اللہ فرق نسلی اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم تفریح نہیں کرتے ہیں تمام رسولوں پر ایمان ہونا چاہیے اگر کوئی سب پر ایمان لائے اور ایک نبی کا انکار کرتے اس نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا یہودی دیکھیے تمام نبیوں پر ایمان دو نبی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. کون یہودی عیسا علیہ السلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عیسائی ہوتے ہیں کرسچن وہ ایک نبی پر ایمان نہیں رکھتے کون ہماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی عیسائی اسلام پر بھی ایمان اسلام پر بھی ایمان اور جو نبی آئے سب پر ان کا ایمان ہے لیکن ایک نبی پر ایمان نہیں تو کیا وہ مسلمان ہے نہیں وہ کافر ہے چاہے تمام نبیوں پر ان کا ایمان ہو ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار اسی اللہ اللہ قرآن کریم کی طرف رمایت کہ وہ لذیذ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ علم فرق نہد منہ ہم اور رسولوں میں تفریق نہیں کرتے تفریق مطلب یہ کہ کچھ پر ایمان لایا کچھ کا انکار کر دیا کہ داود علیہ السلام کو ہم نبی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہم مانتے نبی لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کی شریعت ختم ہو گئی اب ان کی شریعت پر ایمان جو لائے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا لیکن اللہ کے نبی تھے داود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جن کا نام اللہ نے بیان کیا پچیس نبیوں کا ایک لاکھ آئے نبی اور رسول دنیا کے اندر لیکن جو نام ہے ان ناموں پر ہمارا ایمان ہم کسی کا انکار نہیں کرتے کسی کی توہین نہیں کرتے ایک نبی کی توہین سارے نبیوں کی توہین ہے اگر ہم نے عیساء اسلام کی توہین کر دیا گویا کہ تمام نبیوں کی توہین کر دیا تو کیونکہ سب ایک جگہ سے آئے ہیں سب کو اللہ نے بھیجا ہے سب کو اللہ نے منتخب کیا اس لیے ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہم سب کو مانتے سب پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی تھے اپنے زمانے کے لحاظ سے تھے ان کی رساوت اور نبوت ختم ہو گئی یا ان کی شریعت ختم ہو گئی اب کوئی اگر ان پر ایمان لائے گا تو مسلمان باقی نہیں رہے گا تو اللہ کا ماتا ہے رسول ہی جو اللہ پر ایمان اللہ ایمان لائے وہ اللہ حدم اور ان کے رسولوں کے درمیان نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی ایمان لانے میں فلاح بھی ایمان فلاں پر ایمان, ایمان نہیں ایسا نہیں اولا صفئی ہوتی اللہ ہوں اولا کا سوفئی ہوتی ہوں جورہ یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا وہ کام اللہ غفور رحیمان اور اللہ ہر غلامین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تو معلوم ہوا کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہر نبی کے اوپر لیکن پرانے انبیاء پر ایمان شریف اتنا کہ اللہ کے نبی تھے لیکن ان کی شریعت ختم ہو گئی ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو یہ جو ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور اگر اور تفصیل سے جائیں تو اور بہت ساری باتیں ہو سکتی اس کے تعلق سے لیکن جو میں نے انتظار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اتنا انشاءاللہ ہمارے سمجھ کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمارے اندر ایمان کو پختہ فرمائے آمین. اللہ ہمیں اپنے نبی کی شریعت پر قائم اور دائم رکھے آمین. نبی کی سنت و پر کرنے کی توفیق دے آمین. اور اللہ ابامین سب سے محبت کرنے کی توفیق دے آمین. اور اللہ ابامین ہمارے دنوں کے اندر ہر نبی کی تعظیم کو قائم اور دائم رکھے آمین. اور اللہ رب الامن جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین پر رکھے نبی کی سنت پر رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ تو جاری ہو اور وفات کے بد اللہ البََََََََََامین ہم سب کو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے دروچہ مقام عطا امین و جزاکب اللہ خیر و صربین محمد والی و سبزی میں